واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاين خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرور الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول جهر بازغ من باز ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کروہر اور تم جس طرح ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو میرے پیغمبر کو اس طرح بلند آواز سے مت پکارو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے میرے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو اس نکتے پر گزشتہ جمعہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی اب اگلا نکتا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو اس طرح بلند آواز سے میرے نبی کو مت پکارو اس پر آج گفتگو کرنی ہے حضرات اسلامی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو نام کے ساتھ مت پکارے بلکہ اس کے کسی اچھے لگب کے ساتھ کسی اچھی صفت کے ساتھ آواز دے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے باپ بڑا ہے بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو اس کے نام لے کر مت پکارے اے محمود یا محمود یا حامد یا ابراہیم یا خالد نام لے کر مت مکارے بلکہ آواز دے تو کہے اے میرے ابو اے میرے والد محترم اے میرے ابا جان اچھے لقب کے ساتھ اچھی صفت کے ساتھ چچا کو یہ مت کہے خالد عربی میں کہتے ہیں یا خالد نان چچا جان میرے چچو استاد کو نام لے کر مت بخار استاد محترم اے میرے پیارے استاد مسجد کا امام ہے نام لے کر متبو کریں امام صاحب شیخ صاحب اے شیخ محترم اسلام نے کچھ آداب بتائے ہیں کہ چھوٹا بڑے کو اچھے لقب کے ساتھ اچھی صفت کے ساتھ آواز دے ہاں جو بڑا ہے سننا دوسری بات جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو اس کے نام سے پکارے تو یہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت ہے یا خالد یا حامد یا محمود او محمود بڑے کو حق حاصل ہے بڑے کو حق حاصل ہے کہ چھوٹے کو نام لے کر وہ پکارے یہ اس کی شفقت ہے محبت ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے بڑی ذات کس کی ہے آپ جواب دیں گے اللہ کی سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے باقی ساری مخلوق ہے وہ خالق ہے اگر خالق مخلوق کو نام لے کر پکارے اسے حق حاصل ہے اسے حق حاصل ہے وہ آواز دے کر پکار سکتا ہے نام کے ساتھ یہ کوئی بیعت نہیں یہ کوئی گستاخی نہیں ہے یہی وجہ ہے قرآن کریم کھولیے پڑھیے اللہ تعالی نے ایسا کیا ہے انبیاء کو نام لے کر آواز دی ہے یا آدم یا آدم یا آدم کن انت وا جو گل جن اے آدم جاؤ تو تیری بیوی جاؤ جنت میں ہو آواز دی آدم اے آدم اللہ کو حق سے ہے اللہ سب سے بڑا ہے آدم چاہے پوری انسانیت کا باپ ہے لیکن ہے تو مخلوق اللہ خالق ہے یا نو قرآن کریم سنا رہا ہوں قرآن کریم یا نو ان لئی سمینک ان غیر فلا ال ما مال سلک بھی علم ان کا ان کون من جاہلی یا نو اے نو او نو یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرے ماننے والوں میں سے نہیں ہے کیوں اس کے عمل وہ نہیں ہیں جس طرح تیرے عمل ہیں اور سن لے دوبارہ اپنے بیٹے کے بارے درخواست نہیں کرنی نجات کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا نام جو ہال میں جہلوں میں آ جائے آواز نام دے کے بکارا یا نو اے نو اے یا ابراہیم قد سد دکدر رو یا اے ابراہیم یا ابراہیم اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھلایا وفاداری کا حق ادا کر دیا اللہ حوالا. کیا کہا یا ابراہیم اے ابراہیم اے ابراہیم یا ذکری انا نبشرو کا بےغولا میں یا زکریہ اے زکری او زکری ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں اور سن لے تیرا آنے والا جو بیٹا ہے اس کا نام بھی ہم نے یا یا خود رکھ دیا یا عیشا کل تلنا ست خی و امیا علا مند یا عیسیٰ، اے ایسا عیسیٰ، کیا لوگوں کو تو نے کہا تھا اے عیسیٰ، کیا لوگوں کو تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو محبوب بنا لو مشکل گشاہ بنا لو تُو نے کہا تھا اے اللہ ان کنت کل تو فقت اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا میرے میں کیسی ضرورت ہے میں وہ بات کہوں جو میرے لیے لائق نہیں اور اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا میرے سینوں کے راز بھی تو جانتا ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں جیسا کہ یا عیسیٰ آئسہ قرآن کریم پڑھیے لوگوں میرے بھائیوں میری بہنوں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو ادھر ادھر مت جاؤ کس کہانیوں کا دور ختم ہو چکا یہ دور حکایتوں کا نہیں ہے کہانیوں کا نہیں ہے قرآن کریم کو سینے کے ساتھ لگا لو پڑھو اللہ نے انبیاء کو نام لے کر آواز دی پکارا اللہ بڑا ہے اللہ خالق ہے انبیاء مخلوق ہیں بڑے کو حق حاصل ہے کہ چھوٹے کو نام لے کر وہ پکار سکتا ہے آگے تیسرا نقطہ جو بڑا قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ سے چھوٹے ہیں اللہ کو حق حاصل ہے اللہ محمد و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام لے کر پکارے پکارنے کا حق حاصل ہے جس طرح یا آدم کہا یا ابراہیم کہا یا زکریہ کہا یا موسا کہا یا عیسیٰ کہا اللہ کو حق حاصل ہے اللہ یا محمد کہہ سکتا ہے یہ احمد کہہ سکتا ہے اللہ کو حق حاصل ہے لیکن قربان جائیے قرآن کریم کھولئے قرآن کریم کے تیس پارے ہیں وہ تیس پارے پڑھیے اللہ نے کہیں بھی اپنے آخری پیغمبر کو نام لے کر نہیں پکارا لوگو میرے بھائیوں میری بہنوں جس ہستی کا احترام جس ہستی کی عزت رب کرے ہم کیوں نہ کریں رب بڑا ہے سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہو کر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہا ہے احترام کر رہا ہے کہیں قرآن کریم میں کوئی ایک جگہ دکھلاؤ مولویوں سے رابطہ کرو مفتیوں سے رابطہ کرو اپنے اماموں سے پوچھو تیس پاروں میں کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں میرے رب نے آخری پیغمبر کو یا محمد کہہ کے پکارا ہو یا احمد کہہ کے پکارا ہو پکار سکتا تھا نہیں پکارا آوازیں دی ہیں رب نے پکارا ہے لیکن بہترین بہترین سکھتو کے ساتھ کس طرح آواز دی یا محمد کہہ کر نہیں یا احمد کہہ کر نہیں کہیں فرمایا،, کہی فرمایا یا حل مزمل سبحان یا مزمل کہیں فرمایا یا یو حل اے میرے کملی اوڑھنے والے چادر اوڑھنے والے اللہ کو پیغمبر کی چادر بھی کتنی پسند ہے لباس بھی کتنا اچھا لگتا ہے یا نبیو اللہ اے میرے پیارے نبی انسلا کا شاہدہ اے میرے نبی آپ تو شاہد ہیں اللہ شاہد ہیں آپ کے علاوہ کوئی شاہد نہیں آپ تو شاہد ہیں اللہ آواز دے رہا ہے شاہد کو آپ شاہد ہیں مانا کیا آپ میرے نزدیک تصدیق کنندہ ہیں قیامت کے دن جس انسان کے عمل کی آپ تصدیق کریں گے اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملتی جائے گی جس کی آپ تصدیق نہیں کریں گے وہ جہنم جائے گا آپ تو شاہد ہیں مبشر و نظیرہ آپ تو مبشر ہیں اللہ نے پکارا مبشر کہہ کر اے میرے مبشر کیا مانا کہ جو آپ کے نقشے قدم پر چلے تو آپ مبشر ہیں ان کو جنت کی بشاتے دے جاؤ وہ اے میرے نذیر آپ تو نظیر ہیں جو آپ کی بات نہ مانے ان کو جہنم کی وعید سناتے جائیں وَدَا يَنِلَ اللَّه آپ تو دائ اللہ ہیں آپ تو وہ شخص ہیں جو میرے اور میرے مخلوق کے درمیان آپ نمائندہ انسان ہیں آپ میرے بندوں کو میری مخلوق کو وہی بات بتاتے ہیں جو صرف میں آپ کو بتاتا ہوں بس راجمنیرا آپ سراج منیر ہیں وہ قربان اے میرے سراج منیر سراج منیر کسے کہتے ہیں پتا ہے کبھی سوچا یہ کہہ تو دیتے ہیں سن لیتے ہیں کہ روشن چراغ کیا معنی روشن چراغ ایک تو ہو چراغ ایک ہے روشن چراغ چراغ میں اور روشن چراغ میں کیا فرق ہے کبھی سوچا بڑا فرق سراج اس چراغ کو بولتے ہیں جو ہی رات شروع ہو جائے اس کی روشنی کی ضرورت پیش آ جائے یہ ہے سراج یہ ہے چراغ رات ہو گئی چراغ کی ضرورت پیش آ گئی یہ سراج ہے رات ختم ہو گئی سراج کی ضرورت ختم ہو گئی یہ چراغ ہے جو غریب کے گھر بھی ہے امیر کے گھر بھی ہے دن کا اجالا آ گیا لاٹین بج گیا بتی بج گئی اگ کی روشنی ختم ہو گئی یہ سراج ہے سراج منیر کسے بولتے ہیں رب نے میرے پیغمبر کو سراج منیر کہا ہے سوچا سراج منیر اس چراغ کو بولتے ہیں کہ جس کی روشنی کے بغیر انسان نہ رات کو چل سکے نہ دن کو چل سکے لوگوں یہ شان ہے یہ مقام ہے میرے محمد اور رسول اللہ کا اللہ آواز دے رہا ہے اے سراج منیر یہ آواز ہے کہیں فرمایا یا یو ہر ما بلک ماؤن المیر ربک اے میرے پیارے رسول آواز یوں دی میرے پیغام کا ایک ایک نقطہ میرے بندو تک پہنچا دو اللہ نے قرآن کریم میں اپنی آخری پیغمبر کو آوازیں دی ہیں پکارا ہے لیکن پیارے پیارے القاب کے ساتھ پیاری پیاری صفتوں کے ساتھ پورے تیس پارو میں کسی کی جرت ہو صرف ایک مقام دکھلا دے ایک مقام جس مقام پر رب نے میرے آخری پیغمبر کو نام لے کر یا احمد کہا ہو یا, یا محمد کہا ہو میں پھر دوہراتا ہوں اس جملے کو جس ہستی کا ادب احترام رب کرے ہم کیوں نہ کریں آج شیطان نے اس امت کو بے ادب بنا دیا بے ادبی کے راستے گھر دیے اور حیرت کی بات ہے جو ادب کرنے والے ہیں ان کو ایک استاد بنا دیا الٹی گنگا چلا دی الٹی گنگا آئیے صحیح مسلم کے حوالے سے صحیح مسلم جس کتاب پر کم از کم اہل سنت کے جتنے مکاتب ہیں متفق ہیں چاہے وہ اپنے آپ کو مالکی کہلائیں لیں شافی حملی حنفی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اس کتاب کی صحت پر متفق ہیں آئیے اس کتاب کے حوالے سے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو کہ صحیح مسلم کے شروع میں کتاب و میں موجود ہے نبی علیہ اسلام کھڑے ہیں یہ حدیث سنی ہوئی ہے دوبارہ سننا اپنے زمیر کو جھجھوڑنا کہ ہم کہاں ہیں نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں سیدنا سوبان رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہوئے صحبان کے ساتھ صحبان کہتے ہیں رضی اللہ علیہ اچانک میں نے دیکھا یہودیوں کا بہت بڑا عالم آ رہا ہے یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم آ رہا آیا جب بالکل قریب آیا تو اس نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا. کیا, کیا سلام کیا وہ صحیح مسلم جا کر پڑھنا سلام کس طرح کیا سلام کے کی الفاظ صحیح مسلم میں جا کے پڑھو اس نے کہا السلام علیہ کا یا محمد مسلم شریف میں ہے السلام و یا محمد اے محمد تم پر سلامتی ہو السلام علیہ کا سعل السلام و یا محمد یا محمد تم پر سلامتی ہو تم پر رحمت ہو سیدنا صوبان نے یہ کلمہ سنا جذبات میں آ غصے میں آ گیا کہ یہ یہودی چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو میرے سامنے میرے پیغمبر کی گستاخی کرے سیدنا صوبان آگے بڑھا اور اس یہودی عالم کے سینے میں زبردست قسم کا مکہ دے مارا سینے میں مکہ دے مارا حدیث کے الفاظ ہیں اتنا قوت کے ساتھ مکہ مارا قریب تھا وہ یہودی عالم گر جاتا اس نے اپنے آپ کو سنبھالا کنٹرول کیا اور صوبان سے کہا میں نے کون سی بے ادبی کی ہے سننا کتاب جا کے پڑھنا ہمارا میرے ذمہ اصلاح کرنا آپ کے ذمہ اور یہودی عالم نے کہا میں نے کیا بے ادبی کی ہے کیا گستاخی کی ہے کون سی غلط بات کہی ہے سیدن صوبان نے کہا تو نے میرے سامنے میرے پیغمبر کو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا یا محمد کیوں کہا ہے یا محمد کہنا یہ بےدوی اور توہین نے میرے سامنے کی ہے پیغمبر کا احترام یہ تھا تو کہ اللہ کل دا یاسول تون نے یاسول کیوں نہیں کہا بتاؤ مسلمانوں ذرا آج کے جمعہ کے بعد اپنے دفتر کو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اپنی دکانوں کے آگے بھی دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اپنی مکانوں کو بھی چیک کرو اپنے گھروں کو بھی چیک کرنا غور کرنا کہ کی کیا ہو رہا ہے جبکہ نبی علیہ السلام کی دنیا کی زندگی ختم آخر کی زندگی شروع ہو چکی اب تو نہ یہ جملہ چلے گا نہ وہ جملہ چلے گا اب تو ادب و احترام کے جو پہلو ہیں جو علم سے سنتے رہتے ہیں وہ اپنا جائیں گے اب یہ جملے نہیں کہے جائیں گے یا کہہ کر بی ہیں یہ گستاخیاں ہیں اب نہیں چلے گا اس وقت اللہ کے نبی تو موجود ہیں آپ کے سامنے یہودی عالم یا محمد کہے صحابی برداشت نگر اور یہودی عالم نے کیا کہا وہ تو عالم تھا اس نے کہا میں تو وہی نام لوں گا جو ماں باپ نے ان کا نام رکھا ہے وہ تو آپ کی صفت کو مانتا نہیں تھا رسول ل کو تو مانتا نہیں تھا وہ کیسے کہتا اس وقت یا محمد وہی کہتے تھے جو پیغمبر کو نہیں مانتے تھے یہودی کہتے تھے مجوسی کہتے تھے عیسائی کہتے تھے ماننے والے اللہ کے نبی کو دیکھ کر یا رسول اللہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے میرے پیغمبر اے میرے رسول آپ کے چلے جانے کے بعد اس طرح کے انداز کو بھی صحابہ نے ختم کر دیا کیونکہ آپ دنیا سے چلے گئے ہاں قیامت مت آپ کی رسالت آپ کی نبوت باقی ہے آپ کی شریعت باقی ہے اور باقی رہے گی ان محس کر رہا تھا اسلامی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو آواز دے تو نام لے کر دے سکتا ہے لیکن چھوٹا بڑے کو نام لے کر مت پکارے اللہ نے ڈانٹ کر کہا سن لو اگر تم نے یہ گستاخیاں کی اگر تم نے یہ بےدبیاں کی ریزلٹ کیا نکلے گا انتہ بتا مال واپ کریں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا نہیں نہیں میں تمہاری نیکیاں تباہ کر دوں گا یہ نہیں فرمایا کیا فرمایا انتہ بتا مال ووم و ان تم اگر تم نے یہ حرکتیں کی اگر تم نے یہ بےعدبی کی یہ گستاخی کی تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم گھمنڈ میں رہو گے جبکہ تمہاری نیکیاں ساری خود بخود برباد ہو جائیں گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم اپنی نیکیاں گنتے رہو گے تم اس گھمنڈ میں رہو گے میری وہ نیکی وہ نیکی جبکہ تمہاری نیکیاں خود بخود برباد ہو گئی یہ سورہ حجران کی دوسری آیت تھی آگے تیسری آیت آئے گی جس میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو دل و جان سے اللہ کے نبی کا احترام کرتے ہیں ادب کرتے ہیں ادب کرنے والوں کو اللہ نے کس انداز میں ذکر کیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت آئے گی اللہ ہمیں کما حق ہو اپنی اپنے پیغمبر کی عزت احترام ادب کرنے کی توفیقت فرمائے اور پوری زندگی پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیقت فرمائے